السلام عليكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له.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 اور بے شمار درد و سلام ہوں جناب نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اقدس پہ کئی دنوں سے اللہ کے فضل و کرم سے القواد العربا نامی کتاب پہ درس چل رہا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو توحید و شرک کے موضوع پہ لکھی گئی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا اور اس کتاب کے ذریعے شرک کی حقیقت کو معلوم کر کے شرک سے توبہ طائب ہوئے اس کتاب کے اوپر کئی درس ہو چکے ہیں اس کتاب میں کتاب کے مولب نے چار اصول چار ضابطے بیان کیے ہیں اور مول سنتے ہیں کہ اگر یہ ضابطے ذہن نشین کر لیے جائیں تو انسان شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے عام طور پہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جب شرک کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان اصولوں سے نا ہوتے ہیں نہ علم ہوتے ہیں ان اصولوں میں سے پہلا اصول یہ تھا کہ وہ کافر اور مشرک جن سے نبی علی صلاحت اسلام میں لڑائیاں لڑی جن کے خلاف آپ نے جہاد کیا جنہیں آپ نے کافر اور مشرک قرار دیا وہ رب العالمین کو خالق مانتے تھے رازق مانتے تھے موت و حیات کا مالک مانتے تھے اور سنتے تھے کہ پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے اس کے باوجود وہ کافر کیوں تھے اس کے باوجود وہ مشرق کیوں تھے اس لیے کہ انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا اللہ کو خالق مالک رازق تو مانا لیکن جب عبادت کرنے کی باری آئی سجدہ کرنے کی باری آئی رکو کرنے کی باری آئی منت ماننے کی باری آئی بکرا زیبہ کرنے کی باری آئی تو وہ سمتے تھے کہ اللہ کے نام کے سیدے بھی کرنے چاہیے اللہ کے نام کے بھی رکو کرنے چاہیے اللہ کے نام کی بھی منت ماننی چاہیے لیکن ان بزرگوں کے نام پہ بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جو اللہ کے ہاں ہمارا وسیلہ ہے اللہ کے ہاں سفارسی ہے جن کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے توحید عبادت کے منکر تھے کس توحید کے منکر تھے توحید عبادت کے منکر تھے اور اللہ تعالی نے جس توحید کے لیے اپنے نبیوں کو علیفسرات اسلام لوگوں کی جانب بھیجا وہ کون سی توحید تھی توحید عبادت کون سی توحید تھی توحید عبادت اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بکرا میں فرماتے ہیں یا ربکم خلقکم من قبلکم لعلکم اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تم سے پہلو کو بھی پیدا کیا ہے یعنی کہ یہ تم مانتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق ہے تمہارے باؤ کا خالق ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو تو جو یہ جانتا ہوگا کہ اللہ کو خالق مالک مان لینا یہ کافی نہیں ہے توحید کے اعتبار سے یہ کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہوگا کہ ہر عبادت ایک اللہ کے لیے ہے مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ جس کو پکارا جائے وہ صرف ایک اللہ ہے تو میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو توحید کی آساس ہیں توحید کی بنیاد ہیں اور انہی کی وجہ سے لوگوں کو غلطی لگی ہے تو یہ پہلا اصول تھا یہ پہلا ضابطہ تھا جو ملف نے بتایا ہے کہ مکہ والے مکہ کے کافر و مشرق یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق مالک اور رازق ہے لیکن اس وجہ سے وہ مسلمان نہ ہو سکے آج دوسرا اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دوسرا اصول کیا ہے امام صاحب کہتے ہیں القاعدہ اللہ یقم نہ جاہوں نہ ہوں توجہ نا تعالیٰ بالکل بتی شفا کہ نبی علی السلاۃسلام کے زمانے کے کافر آپ کے زمانے کے مسلک یہ کہتے تھے کہ جن کو ہم پکارتے ہیں پھر بھائی توجہ میری جانب جن کو ہم پکارتے ہیں اور جن کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں ان کی جانب ہم اس لیے متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے یہ اللہ کے शफात ہماری चक्कर کریں گے چکر کیا تھا شفات کا چکر کیا چکر تھا میرے بھائیوں شفات کا چکر اللہ کے قریب ہونے کا چکر یعنی کہ وہ بھی سنتے تھے کہ اصل یہ نہیں اصل کون ہے اللہ تو پھر ان کے پاس کیوں آتے ہو ان کے نام پہ ایک کرتے ہو ان کو سیدھا ایک آدھ کیوں کرتے ہو ان کا طواف کیوں کرتے ہو کہتے تھے اس لیے کہ یہ اللہ نہیں ہے نہ اللہ کے شریک ہیں نہ اللہ کے برابر کے ہیں لیکن یہ اللہ کے قریب پر دیتے ہیں اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں اس لیے پہلے ہم ان کو پکارتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری ان کے ذریعے سن لے اور یہی بات کلمہ دو مسلمان کہتا ہے برما پڑنے والا مسلمان جو آج مزاروں پہ آتا ہے درباروں پہ آتا ہے چڑھاوے چڑھاتا ہے چادریں چڑھاتا ہے سجدے کرتا ہے رکو کرتا ہے سر جھکاتا ہے وہاں کا طواف کرتا ہے ملتے مانتا ہے وہاں کا نمک اٹھاتا ہے کہ اس میں بڑی برکت ہے اس کے ذریعے بیٹے پیدا ہوتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے تو اس کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اصل یہ بازار والے نہیں ہیں اصل یہ دربار والے نہیں اصل کون ہے اللہ, اللہ ہے لیکن یہ توحید ہے نہیں ہے یہ توحید عید نہیں ہے آپ کسی بزرگ کو اصل خالق رازق مان کر بخاریں یا یہ سمجھ کے بخاریں کہ اللہ کیا سفارشی ہے عبادت جب اس کی کر دی کسی بھی نام پہ کرے وہ شرک ہے سفارش کے نام پہ عبادت کرے قربت کے نام پہ سفارش کرے یا اس کو اصل مان کر سفارش کرے یہ شرک ہے عبادت ہمیشہ کس کی ہوگی اللہ, اللہ کی ہوگی بزرگوں کو بزرگ مارے عبادت نہیں کی جائے گی اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے میرے بھائی دعا دعا عبادت ہے کہ نہیں جب آپ قبر پہ آ کے بزرگ کو پکارتے ہیں کہ اے بزرگ اللہ سے بیٹا لے کر دو اللہ سے باس لے کر دو کہ آپ اسے پکار رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں لوگ یہ نہیں سمجھتے لو سمجھتے رہے کہ شاید جو میں پکارا ہوں یہ عبادت نہیں, نہیں. نبی علی اسلات اسلام فرماتے ہیں کہ اب دعا ہوں اور عبادت کہ دعا عبادت ہے یہ کون کہہ رہے ہیں نبی علی سے اسلام فرما رہے دعا عبادت ہے عبادت جب دعا عبادت ہے تو عبادت ایک اللہ کی ہوگی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شہید نہیں کیا جائے گا جب آپ نبی علیہ السلاط اسلام کی قبر پہ کھڑے ہوگے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط و روزے قیامت ہماری شفات کیجیے گا یہ شرک ہے حالانکہ آپ کی شفات برحق ہے روزے قیامت آپ شفاعت کریں گے بالکل صحیح ہے لیکن شفاعت کا سوال آپ سے نہیں کرنا کس سے کرنا ہے اللہ, اللہ سے کرنا ہے کہ یا اللہ تو شفاعت کا مالک ہے جس کی تو چاہے گا اس کی آپ شفاعت کریں گے یا اللہ تج سے سوال کرتے ہیں کہ روزے قیامت ہمیں نبی علی وسلاط اسلام کی شفاعت دینا شفاعت اللہ کے رسول کریں گے مردی کس کی جائے گی شفاعت کر سکیں گے تو اصل کون ہوا تو شفاعت کے لیے میں کس کو پکارنا ہے نہ کسی, کسی نمیر کو پکارنا ہے نہ کسی ونی کو پکارنا ہے نہ کسی بزرگ کو پکارنا ہے نہ کسی شہید کو پکارنا ہے یہ وہ شرک ہے جو بہت سے وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو توحید والا کہتے ہیں جب آپ کی قبر پہ آتے ہیں وہ کتابیں پکڑی ہوتی ہے کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے جو آپ کے پاس کتابیں ہیں کیا لکھا ہے بڑے بڑے بزرگ لکھ گئے ہیں یہ شرک کیا کہتے ہیں جب آپ کی قبر پہ آنا تو لگاہے نیچے جھکا کر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے شفاعت کا سوال کر رہا یہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نبی علیہ اصلاح اسلام کی قبر کے پاس ایسے کھڑے ہو جیسے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ نماز والا انداز ہے ہاتھ باندھ کر خوشبو خلو سے کھڑے ہونا یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے محبت اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے نبی علیہ السلام سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر آپ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہر ایک سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا واجب ہے لازمی ہے ضروری ہے فرض ہے لیکن آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں پھر کانپنا رونا گر گڑانا بھائی آپ نباد میں اللہ کے سامنے نہیں گرگڑاتے اللہ کے سامنے نہیں यहां یہاں کیوں کامپ رہے ہیں تو میرے بھائیوں گل توجہ سے آپ عمرے کے لیے آئے ہیں سواب کمانے کے لیے آئے ہیں کہیں لیکیاں ضائع کر کے نہ چلے جائیں تو नाम کے نام پہ بھی آپ کو پکارنا نہیں ہے قربت کے نام پہ بھی آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے اب امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کہاں سے بات آ گئی کہ مکہ والے اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے شفاق کے نام پہ قربت کے نام پہ کیا دلیل ہے امام صاحب کہتے ہیں دلیل اس کتاب میں ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے ذرا اس کو پڑھیے آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں صرف برکت کے طور پہ اس قرآن پاک کی تلاوت کروں گا گھر میں آگ نہیں لگے گی گھر میں بیماریاں نہیں آئیں گی اور یہ صحیح بات ہے قرآن پاک بابر کتاب ہے لیکن اس کا مقصد صرف برکت نہیں ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دستور ہے یہ قانون ہے اسے کھولیے اسے سمجھیے اس پر عمل کیجیے اس کی تعلیمات گھر گھر پھیلائیے گاؤں گاؤں پھیلائیے یہ نور ہے روشنی ہے تو قربت کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں ولدین تہدو مندون ہی اولیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا رکھے ہیں اولیاء کا کہوں میں سنا بھی آپ نے پھر سونے والذین و تہن ہی اولیا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا رکھے ہیں ماون اللہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں کیا کر دیں میرے بھائیوں اللہ کے قریب کر دیں تو اہل مکہ اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے ان کو اصل سمجھ کر نہیں یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فی ماہ ہوں فی اختری فون اللہ تعالی روزے کیا فیصلے کرے گا فیصلے کون کرے گا اللہ کرے گا کہ تمہارا یہ عمل غلط تھا کہ صحیح تھا اللہ فیصلے کرے گا یہ من ہوا کہ اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولے جنا شکرہ ہو جو یہ کہے کہ یہ بزرگ اللہ کے قریب کر دیتے جو یہ جھوٹ بولے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا یہ جھوٹ ہے کہ یہ جو فروت ہو چکے ہیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے کفار اور ایسی باتیں کرنے والا نہ ہے نیم دینے والا اللہ رزق دینے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہے یہ قریب کر دیتے ان کے ذریعے ملتا ہے جب تو ان کی قبروں پہ نہیں آتا تھا ان کے مزار پہ نہیں آتا تھا ان کے دربار پہ نہیں آتا تھا, نہیں آتا تھا، کیا تب تجھے رزق نہیں ملتا تھا تو رزق دینے والا قول ہے اللہ ہے اور یہ جو فوٹ ہو چکے ہیں یہ وسیلہ نہیں ہے یہ سفارشی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھبیس میں اس بارے میں سورہ اقاب میں کہ وہ دعا ام غا جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے دعا سے غافلون فلون کیجیے ترجمہ اردو والوں غافلون غافر ہے بے خبر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں تو کہ اس نے بیٹا دیا آپ کا اس نے بے لے کر دیا اور اللہ کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کون پکار رہا ہے پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا کیا پکار رہا ہے وہ اپنی دنیا میں ہے ان کو تمہارا کوئی علم نہیں ہے وہمان ہمان دعا ہوں ہم تم سے بے خبر غافل ہیں اس کے بعد اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مکہ کے کافر اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے شفاعت کے نام پہ پہلے دلیل دی ہے قربت کے نام پہلی اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اب ہے شفاعت کے نام پہ فرمایا اللہ تعالی نے سورہ یورس میں یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو لفہ و نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ یقین اور یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارچی ہیں اللہ نے کہا کہ میں نے کسی کو یہ تھارٹی نہیں دی کہ اس سے پہلے رابطہ کرو وہ مجھ سے رابطہ کرے پھر میں دعائیں سنوں گا ایسی چھٹی میں کسی کو نہیں دی کل اتردی اون اللہ بیمارا یا لہو پھر سنا وا تھی ولا فل عدی یہ داما شرک ہے اللہ کو ایسی کسی ہستی کا علم نہیں ہے جس کو اللہ نے یہ مقام دیا ہو کہ اس کی قبر پہ آیا جائے اس کے بت پہ آیا جائے اس کی یادگار کے پاس آیا جائے اسے آوازے دی جائیں اس کے پتھر کو وعدے دی جائیں اس کی قبر کو وعدے دی جائیں اور پھر کہا جائے کہ یہ ہماری سفارش کرے گا اللہ نے ایسی حسی کسی کو نہیں دی اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وہ شفات کہتے ہیں کہ شفات سفارش دو طرح کی ہوتی ہے سفارش کتنی طرح کی ہے دو طرح کی شفاعت المنفیہ و شفاعت المسبت امام صاحب کہتے ہیں قرآن پاک میں کبھی یہ آتا ہے کہ اللہ کسی کی سفارش نہیں مانے گا اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی اور کہیں پہ آتا ہے کہ اللہ کسی کی سفارش مان لے گا تو امام صاحب کہتے ہیں کہیں پہ لفی آئی ہے کہیں پہ اس بات آیا ہے کہیں پہ انکار ہے کہیں پہ اس بات ہے فرق کیا ہے امام صاحب کہتے ہیں جہاں پہ نبی آئی ہے یہ نفی اس سفارش کی آئی ہے ان امور میں جو سفارش کی جائے جن میں ایک اللہ طاقت رکھتا ہے کو طاقت نہیں رکھتا جن امور میں اللہ کے سوا کسی اور کے پاس قدرت نہیں ہے اس سفارش کی نفی آئی ہے اور شفاۃ المنفیہ دلیل کا یہ فرمان ہے کافی الرحمد والم اللہ کہتے مال والو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے لیکن خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی سودا نہیں ہو سکے گا جب یہ آڈر ملے گا کہ اس کو جنگل میں پھینکا جائے اور آپ کہیں لیں کہ مجھے اتنے پیسے لے لو یہ کام نہیں چلے گا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے لا میں خرچ کر لو ولا خلا اس کوئی دوستی کام نہیں آئے گی ولا شفا تلس واپس کام نہیں آئے گی ول کا فرون اور کافر جو ہے وہ ظالم ہے میرے نام صاحب کہتے ہیں پرانے پاک میں ایک اور شفاعت آتی ہے وہ وہ شفاعت ہے جس کا اسبات ہے اور یہ وہ شفاعت ہے جو صرف اللہ سے طلب کی جاتی ہے اللہ سے لی جاتی ہے اس شفاعت میں شفاعت کرنے والے کو عزت ملتی ہے اور جس کے لیے شفاعت کی جائے یہ وہ ہوتا ہے جس پہ اللہ رانی ہو چکا ہوں کہ اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے من اللہ میرے بھائیو اب تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دنیا میں سفارش جو چلتی ہے یہ دو تین طرح کی ہے تھوڑا توجہ سے سنیے گا میرے بھائیو کسی جگہ پہ ایک مجرم کو لایا گیا بادشاہ کے پاس مسل چور کو لایا گیا بادشاہ نے قانون بنا رکھا ہے کہ میرے ملک میں اگر کوئی چور چوری کرے گا کوئی آدمی چوری کرے گا تو اس کی سلاح یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کا ڈالا جائے گا چور لایا گیا بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کا ہاتھ کا ڈالا جائے لیکن وہاں پہ فوج کا سپاہ سلار بیٹھا ہوا ہے کون بیٹھا ہوا ہے فوج کا سپاہ سلار فوج کا سربراہ وہ کہتے ہیں بادشاہ اچھا سلامت اس کی میں شفافت کرتا ہوں اس لیے آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں میرے بھائیوں یہ نام شفاف کا ہے لیکن اصل میں کیا ہے دمکی ہے کیونکہ فوج کا سپاہ سلار ہے جانتے ہیں فوج میرے نیچے ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری سفارش مانگ لیں نہیں مانگیں گے تو آپ کی خیر نہیں ہے انقلاب آ سکتا ہے کرسی آپ کی جو ہے وہ خالی کروائی سکتی ہے تو یہ شفاعت جو ہے یہ قوت کے ساتھ ہے شفاعت اور یہ شفاعت وجاہت اس کو کہتے ہیں جو پریشر کے نیچے ہے یہاں پہ سفارش کرنے والا دراصل دھمکی دے رہا ہے اور جو بادشاہ ہے اسے سفارش ماننا پڑے گی کیونکہ اس کو خطرہ ہے نہیں مانوں گا تو کام خراب ہو جائے گا یہ شفاعت اللہ کے ہاں چل سکتی ہے اللہ کے ہاں ایسی شفاعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دوسری شفاعت ہے شفات محبت کیا نام ہے وہ نام لیجیے شفات اور پہلی کیا تھی شفات وجاہت پہلی کیا تھی شفات وجاہت دوسری ہے شفات محبت چور کو لہایا گیا بادشاہ نے کہا کہ اس کا ہاتھ کا ڈالے سیپا سلاؤ نے کچھ نہیں کہا لیکن بیگم شرما نے کہا کہ میری ماں نے اس کو چھوڑ دیں اب یہاں پہ بادشاہ کو بیگم سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ خطرہ ہے کہ انہد ہو جائے گی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے کہ اس کی سفارش ہے اس کی سفارش ہے مان لے اللہ کے ہاں یہ سفارش بھی چلے گی تیسری سفار کیا ہے چور کو لایا گیا بادشاہ نے اس کی فہل پڑی اس کا ریکارڈ دیکھا دیکھا کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے اس دفعہ اسے سے غلطی ہو گئی ہے اب بادشاہ خود چاہتا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے لیکن معاف کرنے سے پہلے پہلے بادشاہ چاہتا ہے کہ کسی کو سفارش کا موقع دیا جائے تاکہ اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے کس کی عزت میں سفارش کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہو جائے سفارش کرنے والے کو اعزاز مل جائے سفارش کرنے والے کو شان مل جائے تو بادشاہ کا اشارہ پا کر کوئی نہ کوئی درباری شفاعت کر دیتا ہے اور بادشاہ چور کو چھوڑ دیتا ہے یہ ہے وہ شفاعت جو اللہ کے ہاں چلے گی کہ اللہ جس کو خود مفت کرنا چاہتے ہوں گے ان کے بارے میں اللہ شفاعت کرنے کا موقع دیں گے اپنے نبیوں کو علی مسرات و اسلام فرستوں کو مومنوں کو حافظ قرآن کو شہید کو ان لوگوں کو شفاعت کا موقع ملے گا لیکن ان کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا جن کے بارے میں اللہ خود چاہے گا دیکھیے اگر اللہ کے ہاں شفاعت چلنے والی ہوتی محبت والی یا وجات والی تو نو علی تو اسلام لی بار ہے سورہ ہوں ہے بیٹا ڈوب رہا ہے بیٹے کی شفاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی اللہ نے مان لی تھی نہیں مانی کیوں کیونکہ بیٹا مشرک تھا بیٹا کیا ہے اور شرک کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے شفاعت کرنے والے نوح علیہ السلام ہو نوح علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں صدیوں دعوت دعوت و تملی کا کام کیا ہے اللہ کی راہ توحید کا کام کیا ہے اللہ کے راہ لوگوں کا مزاق برداشت کیا ہے اللہ کی راہ لوگوں کی گالیاں برداشت کی ہیں لیکن اس سب کے باوجود جب شرک کا معاملہ آتا ہے اللہ نے اپنے نبی کی بھی شفاعت نبی کی بھی شفاعت نہیں مانی اور بہار سے کھول لیجیے ابراہیم علیہ السلاۃ و اسلام مرود کی کیا کس کسی نبی کا نام لیا میں نہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یہ بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کی خاطر اپنی بیگم اور چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو مکہ میں چھوڑ رہے تھے جہاں پہ نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی فلّہ تھا نہ کوئی فصل تھی نہ کوئی باغ تھا نہ کوئی پانی تھا کس کے کہنے پہ چھوڑ رہے تھے قربانی دی تھی کہ نہیں دی تھی کبھی ایسی قربانی ہم نے دی ہے نہیں اور جب اللہ کا حکم آیا تو جوان بیٹے کی گردن پہ چھڑی چلا چلا دی اللہ نے بچا لیا وہ الگ بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے چھڑی چلا دی اور جب نمرود نے توحید کی تبلیغ کرنے کے جرم میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہا تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے قربانیاں چھوٹی ہیں کہ بڑی ہیں بڑی قربانیاں ہیں یہی ابراہیم علیہ السلام اب رونے قیامت اللہ سے کہنے یا اللہ میرے باپ کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا وہ حال کی حدیث ہے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا علی سلاۃ وسلام اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے اللہ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو پاؤں کی جانب دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کہیں گے پاؤں کی جانب دیکھو ابراہیم علیہ السلام پاؤں کی جانب دیکھیں گے اسی دوران ان کے والد کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کی شفا یہاں پہ مانی گئی اللہ کے ہاں نہ محبت والی شفا چلے گی نہ وجات والی شفا چلے گی میرے بھائیوں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے پیر صاحب کی بیعت کر لی ہے ہر سال چادر چڑھاتے ہیں ان کا عرص مناتے ہیں ان کی قبر کے پاس دین تقسیم کرتے ہیں ان کے نام پہ بکرا زیبہ کرتے ہیں اب روزے قیامت اللہ کے عذاب سے بچانا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ پیر بھی آگے سے کیا کہتا ہے مال کمانے کے لیے وہ کہتا ہے ہاں ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے تمہیں بچانا کس کی ذمہ داری ہے ہماری جب اللہ ہمیں جنت میں بھیجیں گے ہم نہیں آئیں گے ہم کہیں گے کہ پہلے ہمارے ملک پھر ہم یہ اللہ کی شان کو نہیں جان سکے یہ اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے جب نوح علیہ اسلاد اسلام نے بیٹے کی شفاعت کی تھی اللہ نے شفاعت نہیں مانی اور اوپر سے اللہ نے ڈانٹ پڑائی قرآن پاک میں میرے بھائی اللہ نے کیا کہا کہا نو اگر آئندہ ایسی شفاعت کی اگر آئندہ ایسی شفاعت کی تو تمہارا شمار ذہنوں میں سے کر دیں گے غیر تمہارے پا کے ہے سن لے میرے بھائی ہو فلاح کا سر نہیں مالی سر کا بھی علم ان کا اللہ کہہ رہی ہیں ایٹ میں نے پڑھ دی ہے کوئی نہ کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں انی آئیوں کا انتقول اگر اہم ایسی کچھ شفات کی تو تمہارا شمار میں سے کر دیں گے تو کیا لو علی صاحب نے دی سے دکھائی وہ اللہ کی شان کو جانتے تھے آگے سے معافیا مانگنے لگے کہنے لگے یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے یا میں غلط کر کرنا چاہوں یا اللہ معاف کر دے یا مجھ پہ مہربان ہو جا یا اللہ تو نے معاف نہ کیا یا تون نے میرے پر احمد نازل نہ کی تو میں تو گاتے میں رہوں گا خسارے میں رہوں گا تب جا کے اللہ نے نور علیہ السلام کو معاف کیا میرے بھائی نو علیہ السلام جیسا عظیم نبی سارے لو سو سال اللہ کی راہ میں تبلیغ کی ہے اللہ کی توحید کا کام کیا ہے جب ان کی شفات نہیں مانی گئی تو تیرے پیر کی کیا حیثیت ہے میرے پیر کی کیا حص ہے میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے میں چند دن پہلے بھی بتایا تھا تین چار دن پہلے قریب سنا ہے انسان کہاں اٹھتا ہے کیسے لوگ بھی موجود ہیں پیر بنا ہوا ہے پاکستان سے ترک رکھتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہماری تو فرصوں میں بھی چلتی ہے کہتا ہے کہ ہمارے ہاں پروگرام تھا تقریب تھی جی میرے مریدوں نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے میں نے بارش کے فصے کو طلب کر لیا اور اس نے کہا کہ بارش یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اسکوٹر لے جاؤ ورنہ تمہارے کان کھنجوا گا علی اللہ عنا علی راجو دیکھ لیجئے کیسی کیسی یہ لوگ درست کر جاتے ہیں اور یہ میرا اللہ ہے جو مہلت دیتا ہے کہ شاید بندہ توبہ کر لے اللہ نے لوگوں کو بھی مورد دی تھی وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں انربو کم اللہ تو میرے بھائیوں ان لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے توحید کو پہچانے شرک کو پہچانے تاکہ توحید کو اپنا سکے اور شرک سے دور رہ سکے تو میرے بھائیوں اللہ کے یہاں وہ شفا چلے گی جہاں اللہ خود چاہتے ہوں گے کسی کو معاف کرنا ورنہ ربی علی السلاح تو اسلام کے بارے میں کل بتا چکا ہوں بہار شیخ حدیث ہے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتے رہے اللہ نے اللہ نے دعا کرنے سے بھی روک دیا شفات کرنے سے بھی روک دیا وہ شہنشاہ ہے جس کی چاہے مان لے جس کی چاہے نہ مانے وہ وردیوں والا ہے اس پہ کسی کا دکا نہیں چلتا ون کل رہو ولی میر وہ تب بھی ہوں اللہ کے ولی ہے لیکن اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو کوئی اللہ کا ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو اللہ کے سب سے بڑے ولی اللہ کے نبی ہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے کامتے رہتے تھے خوفزدہ ہو جاتے تھے جناب ایشا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ رہا جب کبھی آندھی آنے لگتی نبی علیہ السلات السلام پریشان ہو جاتے چہرے کا رنگ اڑ جاتا نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے میرے مہربانی یہ نبیوں کا حال ہے علیہ السلاۃ والسلام اور یہ جاہل یہ ان پڑھ جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں خصوصیت والی ہیں تو میرے بھائیو رولے قیامت شفات بلحق ہے لیکن اس کی تین شرائط ہیں کتنی شرائط ہیں کتنی شرائط ہیں تین نمبر ایک کہ اللہ اس پہ راضی ہو جو شفاعت کرنے والا ہے اللہ کس پہ راضی ہو جو شفات اور جو پیر خود مشرک ہیں جو خود کافر ہیں یہ کیسے شفات کر سکیں گے ان کے اوپر تو جنت اللہ نے حرام کر دی ہے جو مشرک ہے ان نہ ہو شرک مل جل واہ اللہ کہتے ہیں جو میرے ساتھ شرک کرے گا کسی کو بھی شریر کھڑائے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے تو شفات کی پہلی شفاعت کی پہلی شرط کیا ہے کہ شفاعت کرنے والا وہ ہو جس پہ خود اللہ راضی ہو دوسرے نمبر پہ جس کی شفاعت ہونے والی ہے اس پہ بھی اللہ راضی ہو رادی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مشرق نہ ہو کیا نہ ہو مشرق نہ ہو مشرق سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے مشرق اللہ کو ناپسند ہے تو جس کی شفاعت ہونے والی ہے اس پہ بھی اللہ راضی ہو اس کے لیے شفاعت کرنے پہ اللہ راضی ہو تیسرے نمبر پہ اللہ سفارش کرنے والے کو شفاعت کرنے کی اجازت دی شفاعت کرنے والا ایسا ہے جس پہ اللہ راضی ہے لیکن شفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی تو اس کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی میرے بھائی نور علیہ السلام پہ اللہ رادی تھے کہ نہیں راضی تھے راضی تھے لیکن جب شفاعت کی جانچ نہیں تھی شفاعت کی قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک کیا آیات سن لی ان شرائط کے بارے میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اللہ کہتے ہیں وکملات لاتا تم سیاح اللہ شاء المبا آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں لات بلی شفاۃم سیاح جن کی شفات کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہے اللہ کہہ رہے آسمانوں میں کتنے ہی فرستے ہیں جن کی شفاعت کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہے ہاں تب فائدہ ہوگا اللہ مبا دیں گے عدال اللہ لبریں گے جب اللہ شفاعت کی عادت دے اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ شفاعت کرنے پہ راضی ہو اور سرحم انبیاء میں اللہ نے فرمایا ولاشما اللہ علیہ فرستے اسی کی شفاعت کرتے ہیں جن کے لیے شفاعت کرنے پہ اللہ راضی ہو کوش پڑھتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں منز اللہ بجلی کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرے اللہ تو کہہ رہے کس کی ضرورت ہے یہ ہے شہنشاہی انداز یہ کون سا انداز ہے شہنشاہی انداز یہ اسی کو جلتا ہے کسی اور کو نہیں ججتا اللہ کہہ رہے کس کی ضرورت ہے کہ میری اجازت کے بغیر شفاعت کرے کوئی بولے کس کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائیوں شفاعت کے نام پہ قرب کے نام پہ وسیلے کے نام پہ شریر کے نام پہ جو شر کیا جا رہا ہے اس سے بچ جائیں اور اس موقع پہ لوگ یہ مثال دیتے ہیں اللہ کی توہین کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اچھا آپ نے کسی بادشاہ سے کوئی مطالبہ منوانا ہو کسی درخواست پہ سینڈ کروانے ہو کیا آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں کہتے ہیں پہلے جانا پڑے گا کلر کے پاس سیکٹری کے پاس اس کے جو وزیر ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا جو مشیر ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا اپنی طرف سے بڑی اچھی مثال لے کر آئے ہیں لیکن یہ ظالم نہیں جانتے کہ یہ مثال دے کر آپ اللہ کی توہین کر رہے ہیں دنیاوی بادشاہ محتاج ہے کلرک کا دنیاوی بادشاہ محتاج ہے کس کا سیکٹری کا مشیر کا وزیر کا کیونکہ ایک وقت میں ایک آدمی کی بات سن سکتا ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے مشیر کہے گا تو حوصلہ ہوتا ہے شاید یہ حقدار ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے ہر ایک کی ہر وقت میں سن رہا ہے ہر زبان جانتا ہے اسے نہ کسی کلب کی ضرورت ہے نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے نہ کسی ایڈوائزر کی ضرورت ہے نہ کسی مشیر کی ضرورت ہے اللہ کے لیے مثالیں نہ دو یہ بادشاہ جو ہیں یہ مخلوق کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج ہے اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے یا الناس انتم الفقراء لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو سارے کے سارے اے نبیوں تم بھی محتاج ہو اے احمد تم بھی محتاج ہو شہیدوں تم بھی محتاج ہو مسلمانوں تم بھی محتاج ہو کافروں تم بھی محتاج ہو مردوں تم بھی محتاج ہو عورتوں تم بھی محتاج ہو ہر ایک اللہ کا محتاج ہے وہ لاح الحمید اللہ اکیلا بھی لحاظ ہے وہ بھی لحاظ ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق نہیں فرمائے ہمیں شرک سے دور رہنے کی توفیق نہیں